اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوہے سے جن کی تمہیں ممانات ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے